الحمد صلی محمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامین برادران خارن سب کچھ سمجھنے واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر تین سو اٹھانوے ابلیغ چھیالیس ہے یعنی شروع سے لے کر دعوت شریف کا ابھی تک تین سو اٹھانوے درس لوگوں کی خدمت میں پہنچا چکا ہوں مختلف دعوت کی تشریحات میں اور اب یہ اور یہ چالیسواں جو ہے اوراد فتحیہ کا چالیسواں درس ہے آج آپ لوگوں کے خدمت میں پہنچا رہا ہوں ہمارے سلسلۂ درس جو ہے شاید کتاب اورد فتح میں سے ملک الجبار ہاں جی جو کہ اس اورات کا ایک اہم حصہ ہے لا الہ اللہ, اللہ ملک الجبار سے شروع ہوتی ہے تو چونکہ اس میں لا الہ اللہ کا ذکر تھا اور مجبوری داورات جو ہے ذکر الہی پر ممنی تھا تو اس میں ایک بحث بندہ نے اس نب سے ملک الجموار کو شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ بنوان مدلق ذکر اللہ کو ملکن یاد کرنے کے بارے میں اس کی فجلت میں ہم لوگوں کو طالباً پندرہ احادیث کا ترجمہ پہنچا چکا ہوں اور اس کے بعد آج جو ہے ایک آج سے جو ہے خود لا اللہ, اللہ پڑھنے کے ثواب کے بارے میں ہنح لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ثواب اور اجر کے بارے میں قرآن اور حدیث سے ابو الغان ندین کی تعلیمات کی روشنی میں کہ یہ مبارک علمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کتنا زیادہ ثواب اور اجر ہے ہنح کتنے عصام اللہ تعالیٰ فیضات فیض و برکات عطا کرتے ہیں اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی توضیحات دے رہا ہوں تو مقدمہ جو ہے آج کے درمی ملک الجبار افضل لا الضک اللہ اللّہ کے ثواب یعنی و فیوضات ہیں اس کے ثواب و ہیں کیونکہ اوراد خطیہ کے حصۂ اول یعنی ملک الجبار میں پچاس مرتبہ ہاں جی یعنی قلمِ طیبہ و افضل الضق اللہ علیہ اللّہ, اللہ تکرار ہوئی ہے پچاس مرتبہ تکرار ہوٮٔ اور یہ تکرار بے جان نہیں ہے ایسے ہی جو نہیں کیا اس مقدس و پاکزہ کلمے کے فیوز و برکات کی وجہ سے ہے اس کے فیوض و برکات کی وجہ سے ہیں اس کو تکرار ہے لہذا میں نے مضوری سمجھا کہ پہلے اس مقدس کلمہ کے فیوز و برکات پر قرآن حدیث اور برغان دین کے تعلیمات کی روشنی میں مختصر تبصرہ کر پھر نفسِ دعائن ملک الجبار کی توضیح کر تو لا الہ الا اللہ جو ہے قرآن پاک میں اس سلسلے میں جو ہے لا الہ الا اللہ قرآن پاک میں یہ مبارک کلمہ مختلف شرطوں میں کبھی ہے لا الہ الا اللہ اور کبھی اللہ لا الہ الا اللہ اور کبھی لا البھی جو ہے لا, الہ الا لا اللہ لا الُ تو اس طرح جو ہے مطلب سب کا ایک ہے ہو لائے, کبھی ذمیر حول آیا کبھی انت لایا کبھی اللہ شروع میں لایا کبھی اللہ آخر میں لایا مطلب سب کا ایک ہے تو اس طرح یہ مختلف صورتوں میں یہ مقدس ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہ مختلف صورت میں قرآن پاک میں کل 35 آیات میں قرآن پاک کی کل 35 آیات میں یہ مقدس و پاکزہ کلمہ موجود ہے ان آیات کے تلاوت کے ثواب جن میں یہ 35 آیات میں ہاں جی یہ مبارک علمہ ہیں ان آیات کے انہیں آیات وہ آیات جن میں لا الہ الا اللہ مختلف شکلوں میں ہیں ان آئے مدس آیات کے جو ہیں تلاوت و ثواب و فوائد کے حوالے سے ہاں کے جی ان آیات ان پینتیس آیات جن میں لا لہ آئے ہیں ان ہی آیتوں کی تلاوت کرنے کی کتنی بڑی فضلت ہے ثواب ہے اجر ہے اس سلسلے میں کہ ثواب و فوائد کے حوالے سے کتاب اکثیر الدعوت دعوت ہیں نامی دعاؤں کے ایک مجمع ہے اس میں تم دعا تاویزات ہیں مختلف قسم کی دعائیں کا تجمہ عجمہ الویت علیہ السلام سے اس میں موجود تمام دعائیں نقل ہوئی ہیں تو پیارے نبی کی بھی بہت سی دعائیں اس میں موجود تھے دم دعا سے مربوط بیماریوں سے مربوطیں جی اور بہت سے جو ہے مفید جو ہے اس میں دعائیں موجود ہیں تو اس میں اس کتاب اکثر دعوت میں صفحہ نمبر دو سو چالیس پر دعاؤں کی مشہور و معروف کتاب مصباح ہے کہ امیص ہے یہ بھی ایک پورا دعاؤں کی ایک مجموعی کتاب ہے قدیم اس کتاب میں کتاب مصباح کا فہمیش ایک جامع حدیث نقل کیا ہے تو قرآن قرآن میں موجود ان آیات کی تلاوت کرنے میں جن ملا اللہ ہیں کتنا زیادہ ثواب اور اجر اور بندے مومن کے لیے فیضات اور برکات ہے ان آیتوں کی تلاوت کے حوالے سے تو ایک جامع حدیث نقل کیا ہے اسی پر ایک دفعہ کرتا ہوں حدیث یہ ہے آیات و تحلیل اس کتاب ایک شروع دعوت میں انہوں نے ہیڈ ہیوں دیا آیات تحلیل یعنی وہ آتے جن میں لا الہ الا اللہ ہے فل مصباح کتاب مصباح کا حامین میں کتاب میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں یہ فرمتیں واہ خم ستی ولاثن موجود قرآن پاک میں قرآن پاک میں جو ہے یہ آیات تحلیل کل پینتیس جگہوں پر ہے یہ ہم ستی وصلاثین موزن فی الکتابِ لذیذ قرآن پاک میں کل پینتیس جگہوں پر یہ آیات یہ مبارک لا الہ الا اللہ پینتیس آیات میں یہ مبارک آیات مختلف صرفوں میں ذکر ہوئی اس کے ثواب کے بارے میں ون صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی نے فرمایا اس کے ثواب کے حوالے سے من لہ بحا پر جو شغذ ہےی ان آیتوں کے ذریعے جن میں یہ لال اللہ موجود تھے ان پینتیس آیتوں کے ذریعے سے جو شاہ لال اللہ پڑھے ہیں یعنی لا اللہ پڑھے یعنی جو کہ ان کے اندر ہے مثلاً ان آیتوں کو جن میں لال اللہ ہے ان کی تلاوت کرے منحل بحا تو پہلا فائدہ کیا ہے آت حل اللہ ہو تو اللّہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جو شاہ ان لا اللہ پر مشتمل آیت کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا فی ہی اس بندے کے دل میں الحکمت آ. حکمت کو داخل کرے گا ہاں حکمت کیا ہے ہر چیز کی حقیقت کو جانا معت دلیل اور علت کے ساتھ یہ چیز ایسا کیوں ہے اس کی حقیقی دلیل اور علت جانے آرین لاشی کماحیہ جو کہ ہمارا اولاد کے دعا میں اللہ میں پلّمِ اللہ مجھے ہر چیز کی حقیقت وہ جس طرح ہے تو اس کی حقیقت اور ماہیت کا علم دے اس کو مجھے دکھا ہے تو یہ وہی حکمت ہے فرماتے ہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے حکمت کو داخل کرے گا والعلم علم داخل کرے گا اس علم میں سب سے پہلا علم تو یہ اللہ خود کی معرفت کا علم ہے دین کی معرفت کا علم ہے ول ایمان ایمان کو داخل کرے گا ول اخلاص خلوص کو داخل کرے گا و اور توکل کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ وسکینتہ و اور اس کے اندر سکون اور وقار کو داخل کرے گا یہ ایک ثواب اس سلسلے میں یعنی جو شاہ آ... ان آیات کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت علم ایمان اخلاص توکل اور سکون اور وقار داخل کرے گا دوسرا صاف فرمات ومن کا تباہ اور جہاں شاہ ان آیتوں کو لکھے پینتیس آیات کو لکھے وہ شربہ اور ان کو پانی میں گول کر پیئیں کون سے پانی سے بیمہ ان متحرن پاک پانی میں اس کو گول کر پی لیں یا وہ بیمہ ان زمزم یا زمزم کے پانی میں گول کر پیئیں ان آیتوں کو لکھ کر جی پاک پانی یا زمزم کے پانی میں گول کر اس کو پی لیں تو کیا فائدہ ہوگا ہرا زمین عروق نکل جائے گا اس بندے کی ہر رکھ سے ہاں جی کل دائن ہر ان کی بیماریاں جو اس کے ہر رکھ کے اندر ہے وہ نکل جائے گا وصر اللہ تعالیٰ اور ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ اس سے وس و شیطانی اگر اس کے دل میں شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ہاں جی اس دعا پر مشتمل عنایت پر مشتمل پانی کو لاب زمزم یا پاک پانی سے گول کر پینے کے برکت سے اس کے ہاں اس سے وس وسع شیطان شیطانی وسوسوں کو اس سے پھرا دیں گے اس کے دل سے دیمانے کھال دیں گے اس کے دل میں اب دوبارہ وساوی سے شیطانی نہیں آنے دیں گے وہ نشانہ اور بول چوکو ہاں جی گول چوکو حسن وہ چیزیں دین کی وہ معروفت میں باتیں جو یاد رکھنا ضروری ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے یہ دوسری ثواب تیسری ثواب ومن جا الحا ہرزن اور جو شخص اس آیات کو لکھ کر جم اللہ ان پہ تیس آیات کو لکھ کر اپنے لیے تعویذ بنائے جس کو حرز قرار دے تعویذ بنا کے اپنے پاس رکھے وہ ہم اس کو اٹھا کے رکھے تو کیا ہوگا امین ہے تو یہ بندہ امن میں رہیں گے بن الوہوشی وحشی جانوروں سے دنندوں سے ہاں جی وہ ساتھ رکھ کر وہ تنہائی میں چلتے ہیں کبھی واشی جانوروں سے اس کا ربرو ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانور کے حملے سے اس کو محفوظ رکھے گا اس کو امن میں رکھے گا ووام میں ہر حشرات سے انسان کو نقصان دینے والے ہاں جی چھوٹے اور نظر آنے والے نظر نہیں آنے والے حشرات سے ہاں جی موضی حشرات سے اللہ تعالیٰ بنجے کو بچائے رکھیں گے واپ اللہ اور اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا اب اللہ تعالیٰ محبت ہو اپنی محبت کو ہاں جی؟ اللہ اپنی محبت کو اس کے دل میں باقی رکھے گا محبت لاہی جو قاصل سرمایہ بند مومن کو اس کو دل سے نکلنے نہیں دے گا وہ حبت اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی محبت کو باقی رکھے گا اور اس کی روپ اور حبت کو دبدبے کو کہاں پر پھر علو و بندوں کے دلوں میں یعنی جو بندہ کثرت سے ان آیات کے تلاوت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کے دل میں اس بندے کی محبت ڈالے گا اور اس کا روپ اور دبدبہ ڈالے گا وہ لوگ اس کو غیر ضروری نقصانات پہنچانے سے ڈر کے رہیں گے وہ امین امینہ شہر اور ان دعاؤں کو ساتھ رکھنے سے سہر جادو سے وہ امن میں رہیں گے وکل الفی جسد ہے اور اس کے جسم میں ہر قسم کی بیماریوں سے اس کو محفوظ رکھے گا ہومنل چاہیے جو تیسرا چوتھا جو ہے بھائی اس کے ثواب فائدہ ومن کا رہا اور جو شاہ صنعتوں کو پڑھتے رہے آیات کی تلاوت کرتے رہیں ہاں جی تو علم یو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالی اس کو کل خیمت میں اس اس کو ہرگز عذاب الہی کا شکار نہیں کرے گا اللہ اس کا عذاب نہیں دے گا وہ نظر و اللہ تعالی بندے کی طرف دیکھے گا بے عین رحمتی رحمت و شفقت کی نظر سے دیکھے گا وہ فتح علیہ اللہ کھولے گا اس پر باب الغنا ہیں جی غنا اور بے نیازی کے دروازے مال و دولت کے دروازے بے محتاجی کے دروازے اس پر کھولے گا دان اور بند کر گا اس سے باب الفقر ہاں جی اور فقر و فاکر جو کہ انسان کو کبھی کفر تک پہنچا دیتے ہیں اس سے پھکر کے دروازے کو بند کرے گا ہم مال و دولت کے دروازے اس پر کھول دیں گے وہ حاصہ اللہ ہو اللہ تعالیٰ میں اس کا حساب لے گا حسابن یہ بہت آسان اور میرے میں چھٹا ثواب ہے وہ ماں اللہ اور جو شخص ان آیتوں کو پڑھیں ان آیتوں کے ذریعے سے لال اللہ کا کریں انہیں آیتون اس صحیح کے اندر چونکہ لال اللہ ہے تو انہیں آتوں کے ذریعے سے لال اللہ کا وط کرے حرمت وماں حل اللہ بہا اور کوئی بھی ملحوف حمت ملحوف یعنی غمگین جس کا مال ضائع ہو گیا یا وہ شخص جو دنیا سے فوت ہونے کے قریب ہو چکا ہو ملحوف مانا کیا ہے ہاں جی اور ملحوف سخت دل مرد وہ شاص دل کا دل ہاں جی پریشان نہایت دیدہ بہت سے پریشانیوں کی وجہ سے اس کا دل جو ہے نہایت پریشان حال دل فرماتے ہیں عما حل بہا ملہ کسی بھی پریشان حال جس کے بہت سے مال ضائع ہونے کی وجہ سے پریشانی ہے موت قریب ہونے کی پریشانی ہے کسی کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے سخت دل ہے فرماتے کوئی بھی ٹوٹا دل ٹوٹا ہوا دل پریشان حال شخص کسی بھی مشکل کی وجہ سے ان آتوں کو تلاوت نہیں کیا وہ ماحل البحہ ملحو کسی بھی پریشان حال ہاں جی قریب فوج شخص کسی نے بھی ان آتوں کی تلاوت نہیں کیا اللہ تعالیٰ مگر یہ کہ اللہ نے اس کی فضیات رسی کی جس نے بھی ان کو پڑھ کے اللہ سے فریات مانگا اللہ نے اس کی فریاد رسی کیا ولا مقروب اور نہ کوئی مخروب شخص یعنی قرب کرپ بھی جی جمع ہے اس کے معنی غم اور مشقت غمگین کوئی بھی غمگین شخص کسی بھی غمگین شخص ان ہاتھوں کو نہیں پڑھا اللہ مگر جس نے بھی پڑھا نف صلی اللہ ہو کر بو تو اللہ نے اس کی کرب اس کی مشقت تکلیف اور پریشانی کو اللہ تعالی نے دور فرمایا ہاں اللہ نے اس کی تکلیف کو دور سنمایا غم کو دور کیا غم سے اس کو رہائی عطا کیا مدین اور نے کسی مغروب شخص نے ان کو نہیں پڑھا اللہ مگر جس نے بھی پڑھا قضل اللہ الدین اور اللہ نے اس کے قرض کو اتار دیا اس اس کے قرضے کو اتار دیا اس کو امن اور جس کسی نے بھی ان کو پڑھا وہ دخل اللہ سلطان یہ آخری ثواب ہے ہاں جی اور جس نے ہاتوں کو پڑھا اور کسی ظالم جائر بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا منقج نے نیاتوں کو پڑھا وہ دخل اعلیٰ سلطان جائر ظالم بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا خزاں حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کے وجہ جانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے تو اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا نے اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ایجنس ہے گرامی یہ جو ہے قرآن پاک میں لا الہ الا اللہ پر مشتمل کل پینتیس آیتیں ہیں ان آیات کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب اور عجیب ملتا ہے تو ایک تو یہ معلوم ہوا یہ سب لا الہ الا اللہ کی وجہ سے لا الہ الا اللہ افضل و ہے اس کے پڑھنے میں کتنا زیادہ ثواف ہے تو ایک کام کی ایک تفصیلی حدیث قرآن پاک میں آیات تحلیل ہیں ان کو پڑھنے والے کے لیے کتنا والا سواف ہے اجر ہے فائدہ ہے حیوضات ہے اس کا مختصر ایک توجہ جی. حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں تک پہنچایا باقیہ درست انشاءاللہ آئے گا آگے